اب یہ جو دو رقو آ رہے ہیں سورت النساء کے آخری دو کنکلوڈنگ اور یہ قرآن پاک میں چند فیوریٹرین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ دو رقو ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دو رقو کے اندر مسلسل تیرہ آیات کے اندر آیت نمبر 163 سے لے کر ایک تک اور ان میں دی جو ٹاپ آف دا لسٹ آیت ہے آیت نمبر 165 اس آیت کے اندر اللہ تبارک و نے رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان کیا کہ رسول ہم نے دنیا میں کیوں بھیجے ان کا مقصد کیا تو یہ مسلسل تیرہ آیات کی جو گفتگو ہے اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً سات سیپس کے اوپر مشتمل ہے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ انبیاء کرام علی مسلام کے نام گنوائے ہیں اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بے کا مقصد کیا اس کو بیان کیا تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء کرام علی مسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء کرام علیم السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غلوب کرنا شروع کر دیتے ہیں ایگزریشن شروع کر دیتے ہیں مانتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈوینیٹی کلیم کر دیتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو اور پانچویں نمبر پر ان غلوب کرنے والوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا چھٹے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے آل دعوت اور کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور ساتویں اور آخری سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ وہ اصل میں راہ راست پر ہوگی یہ سات سٹیپس جو ہے ان تیرہ آیات کے اندر کور ہوں گے یہ میں نے آپ کو ایک ایکچ بلو پرنٹ اس کا بتا دیا اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 163 سو یہ آیت نمبر 163 سو تریسٹھ بارہ امبیا کرام علی مسلام کے ناموں کا گلدستہ ہے پرانے پاک میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر سورت الانام میں آیت نمبر چوراسی سے لے کر چھیاسی تک اس میں اٹھارہ انبیاء کرام کا ذکر آئے گا بائی نیم یہاں بارہ انبیاء کرام علی وسلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا او ہے الی کا کما او تو بارہ کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بے شک ہم نے وحی کی علہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کما اللہ نور جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوم علیہ السلام کی طرف وبی امبادنی اور نو علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی تھی و اوحینہ الا ابراہیم اور ہم نے وہی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاف و یقوب اور اسحاد علیہ السلام اور ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام و اور پھر یقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر ستر ہزار انبیاء آئے کم و بیش بنی اسرائیل ان تمام کی طرف وہی کی اور ان میں بھی ٹاپ اپ لسٹ وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایوب اور ایوب علیہ السلام پر وہ اور یونس علیہ السلام پر اور ہارون مسلمان اور ہارون علیہ السلام پر بھی اور سلمان علیہ السلام پر بھی وہ آتئینہ داودہ اور داود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی اب یہاں ہی یاد رکھیں یہ امبی اکرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے اس ترطیب سے یہ ہے مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نمبر ایک سو پینسٹھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے سخ کا مقصد بیان فرمانا ہے رسولن از قسط نہ ہوں الیح من قبل اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کر دیا اس سے پہلے سورت ال انام بھی نازل ہو چکی تھی صورت العراف بھی نازل ہو چکی تھی دو تہائی مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء اکرام علی مسلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا تو اللہ تعالی فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے وہ رسول لم نق سم اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء کرام علی مسلام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا تکلیمہ اور علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہے جن کے ساتھ ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اور وہ صحیح طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں وہ عالم برزخ میں شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے یہ آ رہی ہے فلسفہ رسالت کی آیت سورت النساء آیت نمبر ایک سو پینسٹھ رسول مبشرین و منذرین یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا لانے والوں کو اور انبیاء کرام علی مسلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے اور کیوں یتون المی فٹ جا تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر الٹ جا اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے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 نالج اوب ڈینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نو ایز سائنس انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی انسان کو حاصل ہو گیا یہ بالکل ڈیفینیٹلی اور یہ اللہ تبارک و نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دی جس کا ذکر سورت البقرہ کی آیت نمبر اکتیس کے اندر موجود ہے آدم ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا آپ نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا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 کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائے تو ان کی اگلے دنگ رہ جائے یہ وہی علم ہے علم الاسماء اسی کی امپروڈ اور ایوالوڈ فارم ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے تو علم الاسماء کیا چیزوں کے نام پھر آگے سے اتنا چلنا شروع ہو جاتا آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ساڑھے چار سو پانچ سو مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور بحباظت پھر زمین پہ اتر بھی آ جاتی ہے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 جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھجلا دیں گے اصحاب النار خالدون پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوستی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے آباد تو یہ دوسرا علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بے سک مقصد کیا ہے اب کسی آر کے کانٹیکس میں سات آیات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 جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینامین آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دیے چیزیں لیکن پھر بھی نور العلا نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم وقتاً وقتاً عطا فرمایا تو سور بنی تعیل کی عائد نمبر پندرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد فرمایا حتہ نبرتا رسولا ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیجتے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 لیکن سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس ومار سلح کا اللہ کا فت النا کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے پھر سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علی مسلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک ممار صلاحمت عالمی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آیت نمبر چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سر اتب آیت نمبر نوی ارسلہ رسول یہ ہے الدا دل دین کل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 ایس طریقے سے ان پر آشکار کریں اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی کہ تو صحیح مسلم ہے غیر احمدی جو ہے یہ کافر ہے اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے ان کو علمی دلائر پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں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 اور مسجد کے ٹائلٹ کے اندر چیکنگ شروع کر دینا شیعہ کافر جو بندی کافر اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں کی ربش نہیں ہونی چاہیے تو اب میں خصوصاً کابھیانوں کے لیے یہاں پر کنکلوژ کے طور پر چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں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 امام کائنات سید سعید اللہ شفیع المین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیم السلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے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 اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وہی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورنہ تو اس کے اندر یہ آج بھی موجود ہوتی جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا کیوں کیونکہ سوراط اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی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 کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے ہاں ہم اکیلے ہی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے قرآن حق ہے ولبلا شادون اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر وکفا بلّہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گوا کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہن نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ان الدین کپرو و سدو اہم سبید اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پد بلو بلالم بہیدہ وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے کفر و سدو احمد اللہ پس بلو بل بلو بلالم دل... دل... بن الدین کفرو وشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالی ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا حق کھلنے کے باوجود اور یہ جہود کے اور نسارا کے علماء کے لیے تھا کیونکہ ان کو تو حق باز نظر آ گیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پہ ہم پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پرماتا ہے ہم ان کو اب رہ راست بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کر اوپر اختیار کیا اللہ تریقہ جہنم ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے کتنی ٹانٹ اور تنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے اللہ تریقا جہنم جہنم کا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے خالدین وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمیش بکان آزاد کا سیرا اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے اس میں تصبوب کا بھی دادا آ گیا تھی جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے جلائے گا دوست کے اندر ہو ہی نہیں سکتا مہین الدین ابن عربی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کا بھی دادا آ گیا کہ اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں اللہ اللہ اللہ بے نیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ اپنے نافرمانوں کو روزک میں ڈالے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ٹینجیبل فارم میں اس چیز کا غم نہیں ہو سکتا اور اللہ فرمارے ہمیں بڑا آسان ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو دوزک میں جھونک دیا جائے گا یہود و سارا کے ان کے ظلم کرنے کے سبب یہ اللہ کو بہت آسان ہے اللہ تعالی کو کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں رکھے گا لحاظ کسی کا نہیں رکھے گا تعالی اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب لیں یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں کتاب میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے اب میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دو بشارتیں بھی مختصراً بیان کر دو کیونکہ اب ذکر ہو رہا ہے یہودی اور عیسائیوں کا ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے آج بھی جو ان چھپ رہی ہے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے تو اس میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے کتاب الاستثناء باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موس علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آج بھی موجود ہے انجیل آپ انجیل بائبل جو سوسائٹی ہے نارزلی لاہور میں مفت لے سکتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کتاب الاستثناء استثنا ڈیوٹرانومی چیپٹر باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ اے موسا علیہ السلام میں تیرے ان امتوں کے بھائیوں میں تھے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو نہیں کروں گا یہ سیم آئے قرآن میں تو موس علیہ السلام کے امتیوں کے بھائیوں میں سے موس علیہ السلام کی مانب موس علیہ السلام کی ماند حضرت عیسہ علیہ السلام نہیں اگرچہ وہ ان کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موس علیہ السلام کے والد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے اور ہمارے نبی کے بھی والد تھے موس علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لاکھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے اور ہمارے نبی بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی موس علیہ السلام اپنی نیچرل ڈیتھ تھو ہوئے اور ہمارے نبی صلی السلم بھی اپنی نیچرل ڈیتھ بہت ہوئے عیسا علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے لہذا ہمارے نبی علیہ موسا علیہ السلام کی مثل ہے موسا علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے اور عیسا علیہ السلام انہی کی شریعت کی ترویج کے لیے آئے تھے اور ہمارے نبیسلم بھی نئی شریعت لے کر لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی مثل علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں یہ بشارت علیہ السلام کے بارے میں تو عیسا علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے وہ تو یہودیوں میں سے تھے نہ کہ بنی اسماعیل میں سے تھے تو یہ تو ہو گئی سورات اور اس کی اگلی آیت انیس نمبر آیت میں ہے کہ پھر جو کوئی میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے ریوینج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلہ آج تک جاری ہے کبھی ہٹلر کی شکل میں اور اس کی آخری کس بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر و درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو بے گناہ نہیں ان کی غلط ربش کی وجہ سے. سوائے ایک درخت کے غرکد نام کا درخت ہے جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کی جا ہے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی جو مسئلہ نمبر بارہ کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام ایک گھنٹے میں ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے دوسرا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل اس میں جو گل آف جان ہے یوہن کی انجیل چار انجیلیں ہیں اس میں چار چیپل آف میتھو گل آف لوک اور جو باب نمبر چودہ ہے اس کا اچھا خاصا پورشن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد عیسا علیہ السلام اپنے ہماریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالی کی جو وہی تھی اس کا مرغوبہ ہے اور کچھ سیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں لہٰذا عیسی علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہیں کہ اے میرے امتی میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم نے وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھائے جو میں نہیں تمہیں سکھا سکا اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہے انسانی ذہن کی بروت ابھی اتنی نہیں ہوئی وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہی آئے انجیل میں بھی وما یم ہوا اللہ يوحا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وٹرانگلی بلیو ان جیزس کرائسٹ اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانگتا لہذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہسین اب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی اور وہ سیدہ مریم پر لگائی گئی تو مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی الحمد اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب کی تومت لگی تھی تو انہوں نے اپنی تومت کس طرح دور کی تھی یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے یہ قرآن نے توہمت دور کی ہے الحمد للہ ان جیل اس بارے میں خاموش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشا آپ عیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے یہ آج تو روح کد کے بارے میں ہے جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روئے کچھ بغیر نبیوں کے نہیں آتا اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو ان کے بعد روئے کچھ نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے اور روئے کچھ نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائیں نا ہمیں کہاں ہوا ہوا ہے روشن تو فزیکل فارم میں دکھائیں آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنہ کہتی ہے معذہ سفر اللہ سن آف مین کہتی ہے آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے انجیل میں بھی ایسی آیات موجود ہے کہ یوس علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجار یہ ٹیمپرڈ بام میں انجیل جو بلا جان جو میں یہ بھی موجود ہے ہم نہیں مانتے اس بات ہاں البتہ اکثریت کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مرزانہ طور پر, پر پیدا ہوئے اب آر دعوت قد ابن رسول بلحب سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آگے ہیں اور ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آگے ہیں میں رب بھی کم تمہارے رب کی طرف سے تو عمر خیر تو ایمان لیا ان پر اسی میں تمہاری خیریت ہے ان تک اور اگر تم کفر کی رویش اختیار کرو گے ف ان لہما فماوات اب تو زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نہیں مان لاؤ گے ہمارے پی امبر پر صلی اللہ علیہ وسلم و کال اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے اور وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے کہ والے دن تمہاری گرپ کرے گا اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلو کی بیماری ایگزاجرشن. کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے ہاتھ سے ہی آگے بڑھا دیا اللہ ستر اللہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اے نسارا کے گرو عیسائیو اپنے دین میں ایگزریشن مت کرو غلوم نہ کرو حد سے مت آگے بڑھو بلا تل ہک اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا تھونپی ہوئی تھی کہ عیسی علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکوبائٹ بائٹ تھے کہ عیسی علیہ السلام ہی اللہ ہے معذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان نمل بسیف سب نریم رسول ہوا بے شک عیسا بھی مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ جی اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وہ کلی اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ ہی کن ہیں لیکن عیسی علیہ السلام خاص ہے القحا الى مریم اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن روح مل ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسا علیہ السلام ویسے تو ہم سب منفق تو من روحی ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح ہوں گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح بھونکی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہر اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مین کے دو ترجمے ہیں پرائمری ترجمہ مین کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ میں سے رو نہیں اللہ وہاں باب یاد اسلام کے لیے مفق تو فی ہی میں میں اپنی طرف سے رو بھو تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نورم میں نور اللہ کا کیڑا بھی کلیئر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر دھیان کر دوں اسی ایگزریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب لمبیات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نسارا نے اپنے پرافٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہتا میرے بارے میں غروب نہ کروں و رسول ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح صنعت کے ساتھ ایک درابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ماشاء اللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمائے فرمایا جانتا نہیں لہٰ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے ہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہے وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ کا بمبئی باندھ کے میں کہنا ہوں تو میں اللہ کا نہیں بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا سیدھا آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا اکائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریح کر رہے ہیں مستقل بزاد اکائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مش ہے اور سابق سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معذ اللہ تقبر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جالتانی نہیں اللہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے سابق رام بخاری مسلم میں درجنوں ادیش ہیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کیسے تھے اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چکش اس سے منع فرما لہٰذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمس کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک اماز اللہ ایسی جتانی تو نہیں نے بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں میں اسیر رسول فقال جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یات نہیں پڑھتے قرآن یہاں تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفرنس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے عطی اللہ عطی رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے میں اسی الرسلا فقط النسایت نمبر اسی لیکن جہاں کہ آپ وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھے تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں تو میں نے من کا مطلب بتایا س لہٰذا تصب میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسا علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز آئی ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں سورت القصص کی آیت نمبر تیس میں لفظ کیا ہے مینش شجارتی فی شجارتی نہیں ہے یہ بھائیوں وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے نہ کسی مولوی نے بتانے یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہی ہیں کمپیریٹو سٹڈی ہی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنیاد تھا انہوں نے بازت البجود کا ماننے والے عقید ہے جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ حملے کے اندر سے بولتا ہے ان الحق سبحانی معذم و شانی بازیب گستا صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کبری جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں اللہ منہ سے بولتا ہے محض اللہ درخت کی طرف سے آواز آئی حضور نے کبھی زیادہ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وہی کرتا ہے اور اگر ماض اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ کی ہے کہ اللہ ان پر کوئی وہی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی معذ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لہذا آپ یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سننا ہے شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں چونکہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا نورم من نور اللہ یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو باب علم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ شاء آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں تھے رسول اللہ نکلے اللہ. اس کو وہ بھی کپ کہیں گے نورم من نور اللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیس الاسلام کو کیا دیا روحم من روحم من روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نورم من نور منور اللہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے سورت الماعیدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے کتاب بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفصیل تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو دس ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہے تو ہم آپ کو نور ہدایت مانتے ہیں مسرت امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرا ضلع النبوہ امام بھیکی نے تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا بارہ ربی الابل پر صلی اللہ علیہ اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ سے صحیح صنعت کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکا شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی ضعی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ فاق ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بلاخر شام تک بھی پہنچ گئی نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ وسلم کی توہین ہے کیوں فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ مانا تو گسا ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور ماننا گسا ہے کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور نور سے افضل ہے اور نور تو بھائی سدرت المنتہا پہ رک گیا صحیح بخاری اٹھا رہے کتابوں تو ہی چیپٹر آدری فدرت المنتہا پہ پہنچ گئے علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے یاد آپ السلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نور ہدایت ہیں قرآن بھی نور ہدایت صحابہ اکرام علیہ کے فرامین بھی نور ہدایت صحیح بخاری بھی نورے ہدایت صحیح مسلم بھی نورے ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا اور وحدت البجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت البجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عطا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مدودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا ہے وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئی لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے لیے کروں میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا سورت الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت البجد کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے اندازے بیان میں شک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دو آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسٹار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دو آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اس سے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت البجد بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ ہماؤس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حرور کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کش المحجوب میں علی بن عثمان ہجویری صاحب نے بھی حلولیا کو گمراہ پھر کا لکھا ہے یعنی اہل تصویر کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈاکٹر شاہ صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ قیدا نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا بحد وجود کا قیدا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بہاد وجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں تو اس کا لفظ پرانوں بیس میں تو نہیں ہے علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہر پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہدتے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا بہاد الوجود ہے سفیا والا ڈاکٹر جو ہے وہ بہادد المجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفریا کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں تو ہیر کی آڑ میں بعض بات امبیا کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھول جائے کہ بائی نیم مینشن کیا تو اس نے ڈاکٹر سر کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈریکٹ کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل دو ہزار دس کو میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لو جا کر تو یا میں باتوں وجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی ڈسٹرکٹیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے تو عاملی پت امام لا اللہ پر اس کے رسولوں پر مت کرو کہ تین خدا تین خدا ٹرینٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ دا ہولی فادر پھر سعیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوشت کو لیتے ہیں ٹرینٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سعیدہ مریم آج ہولی گوشت کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سم کہتے ہیں سعیدنا عیسا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ہے کہ مت کہو کہ تین ہے انس اللہ تم بال آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت تھا پنجابی کیا جائے گا بندے کتر بڑھ جاؤ رگڑے جاؤ انم اللہ واحد بے شک اللہ تعالی تو اکیلا ایک علا ہے صبح اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم یلد ولم یولد اور یو لم ہے وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹینشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے اچھا ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے لگو ما فل تماواتی و ماحفل ارد جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے وکفا بلہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج سردر کر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس گفتگو کو لے کر چلوں گا پچھلی دفعہ صورت النساء کی آیت نمبر ایک سے لے کر 175 تک مسلسل تیرہ آیات کے بارے میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فلسفہ رسالت پر قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے اور اس میں سے بھی تقریباً 50% پرسینٹ گفتگو پچھلی دفعہ مکمل ہو چکی ہے 50 منٹ ہم نے گفتگو کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر آج انشاءاللہ شاء تعالی باقی گفتگو مکمل ہوگی اور اس کے بعد یہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل اس پر مسئلہ نمبر اٹھتیس کے نام سے مسئلہ نمبر اڑتیس کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام یہ جو مین ٹاپک ہیں اس کے اندر کبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو چونکہ یہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ساری چیزیں اوور ویو کروائی تھی کچھ اہم چیزیں میں نے جان بوجھ کر اسکپ کر دی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہماری ریکارڈ ہو جائے تقریباً ایک سو بیس منٹ کی جس میں سے پچاس پچپن منٹ پہلے ہو چکے اور آج کا بھی تقریباً ایک گھنٹہ ملا کر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو پچھلے دس کے حوالے سے پہلے پانچ بڑی وضاحتیں ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے جن کو پانچ پوائنٹ کا نام دیا اور تقریباً شروع کی چالیس منٹ کی گفتگو انہی پانچ پوائنٹس پر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری رکواج مکمل کر کے صورت النساء کو مکمل کریں گے اس میں سے پوائنٹ نمبر ون ہے علم وحی یعنی رویلڈ نالج اور علم سائنس یعنی ایکوائرڈ نالج اس کی ڈومین کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا پوائنٹ نمبر ٹو علم یعنی الکلام اور, یعنی کی یعنی اور فلاسفی کے حوالے سے جہمیا کے نظریات ایک اسٹریم پر ہیں اور دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی بعض جو ہلا کے نظریات ہیں جو دوسری اسٹریم پر ہیں اس میں اہل سنت کا منج درمیان میں ہے وہ کیا ہے پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کی جو باطل تعویل کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی کلیرفیکیشن میں انشاءاللہ شاء آج دوں گا اور اس کا مقوم اور اس کا صحیح معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا پوائنٹ نمبر چار علم غیب اور کشک کے حوالے سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو صوفیاء کی عبارتوں سے سہارا لے کر اپنی کتابوں کے اندر گمراہی پھیلائی اس کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اور اس میں جو صوفیاء کی عقائد کے اندر خرابی ہے فی الواقی جس کو دلیل بنایا غلام احمد قادیانی نے ہم دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں اور پوائنٹ نمبر فائیو انشاءاللہ ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے جو لفظ ہے خاتم جس پر میں نے پچھلی دفعہ کم از کم دس پندرہ منٹ بحث کی تھی اس کے دو مخہوم ہیں عربی زبان کے اندر خاتم کے ایک میں نے بیان کر دیا تھا دوسرا اوور لک ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی دوسرا اس کا مخہوم بھی بیان کروں گا آج تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سے اور وہ ہے علم وحی اور علم سائنس یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج جو ہے اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی تو بھائی ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینےٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور بلیو کو بھی کہتا ہے یہ کہ کوشچنیبل ہے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 اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں سائنس قرآن دو علوم کو مانتا ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا سائنٹفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اٹیکٹونک پلیٹ جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے یہ نفست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر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 کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خود بات دیے تھے نا چھ خطبات تھے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اسلام اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کوف پرٹ ویسٹرن سیولاشن از پورانک بکاز اٹ از بیسڈ اپن ڈیفینے آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بہ پر وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے اور قرآن ہی یہ کہتا ہے ولا تک علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروئی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں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 اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وحی کے علم لیکن اسی وحی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائیڈ نالج ہے ڈیفینےٹ سائنس کا علم جو پروو ہو چکا ہو ہائپوتھس نہیں تھوریز نہیں جو واقعی ہی پروو ہو چکا ہو جس طرح کے ہم نے تجربات سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینےٹ علم اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے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 اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ دو جمع دو پانچ کے برابر ہوتے جائے تو آپ مان لیں گے آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہے ہیں تو بھائیو اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں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 تم عالم بھی دنیا دے. تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانو یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمن, کثیرن, کثیرن. ورنہ ہر کوئی ہم سے گورا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا بھئی ہمارے پروفیٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا نہ ان کی یہ ڈومین تھی یہ میں اب وہ بات بتانے چاہوں ان کی ڈومین یہ نہیں تھی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 الحمدللہ بیان کر دیں اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیات کا رد اور جہلات یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی جہلات جو دوسری اسکریم میں اور اہل سنت کا من درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی انگلش کے اندر اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ دو حروف سے مل کر ملا ہے دونوں حروف گری لینگویج کو یونانی کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لفظ اور دوسرا لفظ ہے صوفی جس کا مطلب ہے حکمت لاجک وزڈم تو فلاسفی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی لو آف وزڈم یعنی لاجک اور وزڈم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینےٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کرٹیکل اسٹڈی آف بیسک بلیو از نون ایز فلوسفی کسی بھی بیسک بلیو کی کریٹیکل اسٹڈی کرنا بڑی جان پھٹک کر کے اس کو کہیں گے فلاسفی یہی وجہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلاسفی کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی انگلش پی ایچ ڈی سائنس پی ایچ ڈی مکینکس پی ایچ ڈی وائبریشن کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلوسفی ایٹ ان فلاسفی تو یہ جو فلوسفی ہے یہ اصل پر بیس اور آج الحمدللہ للہ جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی پرانے پاک کے بالکل قریب آ ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے پہلے صرف زبانی کلامی علم اب علم سائنس کا پروو بھی ہم کرتے تھے تو یہ ہو گئی فلاسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے اس کے پینل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیاسفی فلاسفی اور تھیاسفی اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ فلسفے کی ٹرم ہے موجزہ عقل کو آج کر دینے والی چیز قرآن پاک میں لفظ موجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا حالانکہ موڈزہ بھی عربی کا لفظ ہے اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دی علیہ السلام لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور فیاسفی کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے اسی طریقے سے لفظ معصوم یہ بھی عربی کا لفظ ہے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی فلسفے کی ٹرم اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی فک میں عقائد میں آئی اہل سنت اسی طریقے سے اہل سشیو ناسبی رافضی یزیدی جس جتنا بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں یہ ابھی کیوں کر رہے ہیں قرآن حدیث میں کوئی نہیں تو قرآن عدیز میں موضاء بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافضی یزیدی والا پتلا کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے توحید کے لیے ما فوق الطباب ماتح الطباب یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں وجود یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا لہذا علم الکلام جی نفسی ہی کوئی بری شاعر نہیں ہے جس طرح بعض سے جلات ہے یہ نظریہ کہ یہ کوئی اللہ معافی ہے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے اس کا استعمال برا ہے چھری کا استعمال برا ہے بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی زبا کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے چھری فی نفسی بری چیز نہیں اس کا استعمال برا ہے. لہٰذا یہ اصطلاحات اس جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اصطلاح پایا جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکولر تھوڑی سی گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو سکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے تو بھائیو ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا لے سک مسلی شہی اللہ کی مثل کوئی شاید نہیں جیسا اس کی شان کے لائی یہ اتنی چیزیں آئیں تو جہمیت کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو کلم الکلام کے ذریعے ذبح کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں قدرت مراد ہے عرش مراد نہیں اس سے غلب ہے, حکومت مراد ہے آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف تعویل حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں سورت الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں اب اس کی کیا تعویل کی جائے سوائے اس کے کہ دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائیں لیکن انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیت اب غیر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مکبہ فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کی مدد کے سب سے قریب سمجھتا ہوں ان میں یہ تھوڑا سا روپ پانا شروع ہوا ایز ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے ہی علم القفر ہے یہ طویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر ہے بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں کہ یہ تعویلات کو انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہے تو میں اب تین بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا بدوا ان پر بھی لوٹے گا پہلی مثال سورت القصط کی آیت نمبر اٹھاسی آخری آیت ہے پارا نمبر بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شعل ہالکل اللہ وجہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے کلو من علیہ فان و یب کا وجہ ربی کا رجلالی بلکہ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے س بیان صلاؤدین یوسف صاحب کا انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے سوائے اللہ کے منہ کے ترجمہ سرجمہ جناگڑی صاحب کے ان کی تفسیر ہے اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یا منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے تعویل کر لی نا ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ معذ اللہ اللہ کی شام کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹاگوریکل ڈرائی ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویر کی ایک مثال قرآن سے دوسری مثال تعویر کی صعید بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حبیز قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا حالانکہ زمانہ میں ہوں زمانہ تو بھائی مخلوق ہے وقت ٹائم مخلوق ہے اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ سپیس اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ٹریک کیا بن رہا ہے ابن آدم یا سب ابن آدم مجھے ازیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو وہ الزہ رب کے زمانہ میں اللہ کا نام ازہر کے یہیں پر بھی نہیں حالانکہ یہاں الفاظ ہے وہ الزہ رو میں ازہر ہوں اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالی بھی مخلوق بن جائے گا باہر دلنا. تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ ان دہرو سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا اتنی بڑی تعویل کی زمین و آسمان کی کلابیں والا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے تو یہ تعویل کیوں کی صرف اس لیے کہ وہ دوسرا مانا لیا جائے تو پیڑے گرب ہو جائے گا علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ جو جولا کے طبقے نے مولانا مدودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اللہ سنت کی انہوں نے نہ چھوڑ دی انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے بھائیو یہ تعویل کیوں اس کے اوپر کور کے فتوے کیوں نہیں لگتے ٹھیک ہے مجھے بھی مولانا مدودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے لیکن اوور آل ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جامعہ کا سیدھا انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر اجتوا کے انہوں نے کہا کہ این ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فزیکلی ہو اور این ممکن ہے اس سے جب ایک بندہ آپ نے دونوں میں بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منج پر ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے بعض لوگوں کو بری لگتی ہے یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے پھکی مثال نمبر تین صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے عربی سن لے آپ سب و حقن اللہ سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا ذلا اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے اللہ کے سائے کے تو اللہ کا سایہ ہے کسی ترجمہ ترجمانی کیا سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے یہ تعویل کیوں کرنی پڑی عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں نہیں اس میں ملے الفاظ باز ہیں لا بل الا بل کوئی سایہ نہیں سلائے اس کے ساتھ تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم الغلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیوں میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا نہیں سوالے سے <تصفيق> اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپبلٹی سے باہر لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں پھر دھیان کرنی پڑھتی ہیں اب اہل سنت کا منج اس کے درمیان ہے نہ تو ہم جامع ہیں اور نہ جو ہیں ہماری درمیان کی راہ ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منج اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعبیل کی صحابہ تابعین تبا تابعین نے سمجھتے ہوئے اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم کمال کلام کے حوالے سے اور سلط میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو اس کی مخالفت میں بھی نہ ملتی ہو تو کوئی حج نہیں اس معاملے میں کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن فتوا بازی کی سفر نہ کی جائے اب اہل سنت کا اچھا الحدیث کا من محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کس طرح دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمزی کے اندر ہیں جامعہ ترمزی کتاب تعداد زکات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سو باسٹھ نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمزی نے اہل سنت کا منج بھی ساتھ بیان کیا اور جامعہ رد کیا Exact امام ترمتی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور داہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے دانے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے اب جانا ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ موجود جیسے قرآن وی اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے آتی ہے یہ جہمیٹس ہیں امام فرمزی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنے اس اور اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی سفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے آسمان پر اترنا تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑتے بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی قیدیت کیا, کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح امام مالک بن ان امام مالک سفیان بن اوینا عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علاوہ تبا تابین میں سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیتیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت یہ لفظ امام ترمزی نے استعمال کیا امام مسلم نے یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت جماعت ہے آج کے نہیں اور اہل حدیث بھی اس زمانے کے آج کے والے نہیں آج کوئی بھی بندہ اگر اس منج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل عدیث یا ساب العدیث ہوگا اور اگر اس منج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس منج پہ ہوگا خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گی اہل سنت کا یہی کال ہے اہل سنت والجماعت کا یہی کال ہے لیکن جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشویح ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا جرمیہ ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی جرمیہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا پر ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے اس کے جواب میں امام اثار بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے یا اس کی سماج کسی کی سماج سے مماثلت رکھتی ہے بس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشویح ہوگی لہذا اگر صرف وہی وہ کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بثر اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشوی نہیں ہوگی اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وسط میں فرما دیا سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ پارا نمبر پچیس لے سکم اسی سمیر الفیر اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے اللہ کا عرش پر استبا معلوم ہے کیفیت مشہور ہے یہ نہیں پتا کس طرح یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ اج پہ بیٹھا ہے ایسا نہیں باز اللہ سے. اور امام نے نتامیہ کے اوپر بھی تومن لگائی ابن بتوتا نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا پاسی عقیدہ نہیں ان کی طرف یہ بات غلط مشہور باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے یہ بات انہوں نے نہیں کیفیت معلوم ہے کیفیت مجھول ہے استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بزت ہے کہ وہ کیسے مسترد یہ ماں مالک اور تین چیز دوسری حدیث ہے تو زید لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی کے کامنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جامعہ ترمزی کداب تفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صنع ضعیف ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سند ذیف ہے اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی پھر یہ آیت پڑھی ہوول آخر باہ بکن شی نلیم سورت الحدیب کی آیت نمبر تین وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے اس پر امام طرز کیا کمنٹ کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے دیکھیں تعویل آ گئی ادھر بھی یہ چوتھی مثال ہوگی بلبل کلام کی تعویل کر لی نا حالانکہ حدیث کے الفاظ ہے اللہ تک پہنچے گی انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد اللہ کا علم ہے اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں ایک بیان فرما دیا کئی دنوں پر آیا اور رحمان ورشوا سمت سواش اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق روی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق بریکٹ میں بہت, بہت پیارا ترجمہ بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرص پر جا بیٹھا معاذ اللہ تصول. یہ بات نہیں استعمال کر اللہ عرش پر مستفی ہے جیسا اس کی شان کے لائق اس کے لیے کوئی تمسیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر 3 وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب والا وجود ہو جو میں نے پچھلی بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تو وہ توحید کو ہی واضح الوجود کہہ رہے تھے اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے الفاظ ہے ہمیں کوئی چیڑ نہیں میں نے پیسوں کو بتایا نور نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان مانوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نورے ہدایت ہیں تو یہ بات بالکل لیکن اگر وہ وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا تو یہ کلمہ کفر ہے اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے معذ اللہ اللہ کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے یہ پوائنٹ نمبر جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الب الرقاب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار پانچ سو دو نمبر حدیث ہے یہ اکثر سفیا سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ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 بس یہاں تک ادیت روک دیتے ہیں اگلا ایسا نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے اگلے الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف یہ نہیں بیان کرتا کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لیں اس وقت تسلی نہیں ہونی جب وہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہوگا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا کہ بزرگہ تک ہی کمال ہے تو وہ پوری ریس نہیں پڑتی یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر میں وہی بات کروں گا یہ پانچویں مثال ہوگی اب تعویل کی کرنی پڑے گی یہاں بھی ایگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جوہلا والا جامع والا ج... یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تاویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ پانچویں مثال ہو جائے گی تاویل کی پانچویں پھکی ہو جائے گی تعویل کرنی پڑے گی فزیکلی اللہ تعالیٰ کی کان نہیں بنتا اس سے مراد کیا کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام آزاد پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتن بولا جاتا ہے فلاں کا تو اوڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پرافٹ کے لیے صورت الانام کی آیت نمبر ایک سو باسٹھ میں آیا و نسخی و محیاتی رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا سب کچھ اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے وہ مانا اس پہ پھر اطراع کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا لیکن بھائیوں اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں پہلے انسان کک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا اللہ جہدینہ سب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رائے کھولیں تو پہلے کی ایک بندے نے مارنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سورہ سوریہ المران کی آیت نمبر 31 ہے فط کا بے موڈی یا بے حکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسک فرما دیجیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کر اور اللہ نے محبت کرے گا تو پھر زائر گناہوں سے محفوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے اور یب فراہم جنوبہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد جیکٹ بننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا کش ان میں بھی کفر لکھا ہے ایک مہی الدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا شیخ احمد سرحدی جن کو مجدد الحسانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں محیودی ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ عقیدے تھے اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا ہے شیخ احمد سرحدی صاحب آج سے چار سو سال تک تو وہ عقیدہ تمام تصف کو پریزنٹ نہیں کرتا پوائنٹ نمبر فور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 اور بےچارہ جو ہے وہ کافی ڈکلیئر ہو گیا غلامات کا دیا نہیں بےچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں سکھیا کر کے گئے ہیں لیکن وہ ان کو ہم سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں بدغمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے دن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا رسج پیپر ایل سنت پارک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اندر دن پیروی کا جاؤ کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا لا لہ چی رسول اللہ کلم پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشربِ تھالوی رسول الماض اللہ تو اس نے دن کیسے ہم قائم رکھے ہیں بھائی تو ہم بریک ایمن پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن بھائی اور انہیں چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا غلامت قادیانی نے اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صوفیہ کے کشو کے حوالے دیے اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا روحانی خزائن حقیقت البئی خصوصاً وہ کتاب کشتی نو مکتوبات احمدیہ یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دم رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے اور میں اس نے اس میں حقیقت البئی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے بلاخر اس رزلٹ تک پہنچے اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم تو ہم ان کا بھی رات کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر چھ کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث سی بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفی حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدت جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدت ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو صحیح دن عمر ہوتی اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتی وہ بھی نہیں ہے پہلے کشپ اور الہام ہو جایا کرتا تھا جیسے حضرت موسا کی والدہ کو ہوا عیسا علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ امبیا میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین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 کہ سیدنا عمر نے چھ سو میل دور ایک ساری نامی جرنیل کو دیکھا ہوگا یا ساریت الجبل یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت کے دل آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے بھائی وہ یہ اصول مہدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب و شہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے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 یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا بلا تقول مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کرو اللہ کے بارے میں یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالی کے بارے میں سب غصہ آنا جم آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا وہ لیادب اللہ تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے سورت الانبیاء کی پچانوے نمبر آئے میں کہ جو مر گیا کیا مت تھا دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ بے شک شیخ عبد القادر جانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے ہیں کہ انہوں نے گیارہ سال بعد وہ بارات جو ہے اتار دی تھی لیادب اللہ تعالیٰ سب جھوٹ ہے اس لیے و سنت کی بات شروع کریں دو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے عجیب بزرگوں کو نہیں نا سنت پتا پھر میں کوئی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ دو دو جمع دو برابر پانچ کے ہم نہیں مانتے تو بھائی دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے چاہ رہی تو کتابوں سنیں کو غلط کیسے مان لیں یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الگزامی جواب کہ دو جمع دو پانچ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا اگر قرآن کہہ رہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشپ کے والے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل فاصل ہو جا. جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں بندہ کسی کے دل کا حال جان دیتا میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس کانسٹنٹ جن کو وہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتا یہ سائلن لکھا ہوا ہے یہ سائی کا سمبل ہے یہ سگما کا ہے وہ اس کو پڑھ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 میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا آگ جاننا تو بڑی دور کی بات ہے پوائنٹ نمبر فور بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے علم تبوت اور حیات خضر یہ کہتے مل گیا خضر مل گیا میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے اور قرآن اور والا خزر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے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 اس کو میں آج بیان کروں گا لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے سید بخاری اور مسلم کی بدت پورے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام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 خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں سم آف دا پروفٹ بھی ہے اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور مشہور ہے ختم اللہ عالیہ قلوبہ اب ساری اللہ تعالی نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اوپر اختیار کیا وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آخری بات کسی کنٹیکسٹ میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے تین آیات ایک تو یہیں پر آئے تھی جو سورت الرسا کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ اسی طرح بیان کی سورت بنی تعیل کی آیت نمبر پندرہ مماکنگی نہ حتہ نہ بتا رسولہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو محبوس نہ کر دیں ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک ایپیکس ہے قرآن پاک میں اور وہ ہے سورت الحدید کی آیت نمبر پچیس وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے پانچ سو بیالیس نمبر سفا ہے یہ ڈرو والے قرآن پاک میں آخری صفحہ ہے پارہ نمبر ستائیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بلبا بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا کھلی نشانیاں دے کر معجزات دے کر کھلے دلائل دے کر و انزلنا معمول کتاب اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں بلمیزاں اور ترازو بھی اتاری لیکومن ناسب بالقس تاکہ لوگوں کے درمیان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 تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا انزن الحدیب ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے کہدید جس کے اندر بڑی سختی ہے یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی آج بھی لوہا استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی پوری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے خام خاں نہیں خود کا جملے کرنا نہیں وہ میں نے بتا چکا ہوں وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر بدکش حملے کرنا ہے. لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے اتال کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا اتال عزت دا سمم بونم آف اسلام یہ دیکھ رہے ہیں یہ فلسفے کی ٹرم ہے علم الکلام کی ہائیسٹ گڈ سمم بونم آف اسلام بکن حدید ہم نے لوہا اتارا کی بکس شدید جس میں بڑی سختی ہے وہ وناب بھی اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اس لوہے کے اندر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 سمجھنے کے اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلغیب غیر میں بغیر اللہ کو دیکھے انزین بلغیب لہوم مغرتوں کبھی جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں حیثیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو سارے مان لیں گے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 سب پیپر اور بکس والے حصے میں پڑا ہوا ہے من انساری کون ہے جو اللہ کے لیے مددگار ہو قال الحواریون نحن اللہ تو ہوتے ہیں دیکھیں جی غیر اللہ سے مدد مانگی ضرورت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے مشکل پوچھا ہو گئے لگائے یہ ایک چیز یہ ظاہری اسباب ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ان اللہ کبھی عزیز یہ ساتھ ہی اللہ نے وہم بھی نکال دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے کبھی ہے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 اب آ جائیے سورت الحسا کا آخری رکو بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں میں گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچواں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا ان تیرہ آیات کے اندر سات سٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچواں سٹیپ ہے اور وہ ہے روپ کا علاج ایکزیجریشن کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آخری رکو لین مسیح یقون عبد اللہ عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے وہ تو فکریہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وللم نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی اور یا اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کچھ چھوٹا ٹائٹل دے دیا یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین وطمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس وقت دلی نہیں ہوتی حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں آبد ہو اور رسول ہوں بلند ترین درجہ خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی یار محسوس نہیں کرتا وہ میں تنگ کی فن عبادت ہی آ گاڑا فتوا بات ہو رہی ہے ندیوں کی اور فتوا کتنا گاڑا صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیوں شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو انف اللہ اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ نہیں پھر دیکھتی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی صحافی تابعی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے میں استنگ کی جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بھی مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائل نکیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے پار محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وہ یہ اور تکبر اختیار کرے یشرح ملئی ہی تو یہ سب کے سب لوگ قیامت مت اللہ کے حضور جمعے کیا چیز جی دھمکی ہے اگلی بات باتینہ منو تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے وامل الفار اور نیک کمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنو نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیکمال کرنے والے بھی یوکی ہی موجو کو پورا اجر پورا دیا جائے گا بہت فَضْلِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالی مزید بھی عطا کروا دیں اللہ کبیر کسیرا بکرتین الَّذِينَ اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے یہ اب کانٹیکٹ وہی چل رہا ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا رشتے یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے بس تکبر تکبر کریں گے علیما تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے حالی عذاب نہیں ولادون اللہ وَلَا <نصیرًا> پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل ننگی ہے ابھی صورت المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسا کو اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے کتنا غصہ کتنا جرال اسا احسام پہ نہیں نصارہ کہ اس کو خدا بنایا تم نے معبود بنا لیا اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ محبود نہیں ہو سکتا معبود تو الحی القیوم اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئے گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ دفعہ عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات اللہ تعالیٰ تمہارا عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھائی سعیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور شیخ رحمۃ اللہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منسوخ ہوئی اور پھر سورت المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ کمفلٹ ہے انداد پیر بھی کا ہنجام سورت سورت الطوبہ آئت نمبر 31 میں اس کا حضو اخبار اہم مرحبان اہم ارباب مندور و یہودارا نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا پوری کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دے. پوائنٹ نمبر جو اسٹیپ نمبر سیکنڈ یا سکس تکنڈ لاسٹ جاسم برہان یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اے لوگوں اب اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہی کم نورم مبینہ اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے یہ کتاب اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے سورت کی ہے نمبر پندرہ میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد من اللہ نور و کتاب وہاں بھی ہے آ گیا نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نور ہدایت نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے صحابہ کے اطبال علی مردوان بھی نورے ہدایت ہے اب تمہارے پاس آ اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج اس پر میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے پر سچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورت الام آئٹ نمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں سب کو ڈر سنا دیں اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فضائل اعمال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں اور رحیت المختوم کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام تو وہ اس سے آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجدہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع پر قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما باپ ان خیر الحدیث کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعلی دعوت اور اونلی اعلیٰ دعوت یہ قرآن الحمدللہ للہ اس کو سن لیں اور آخری اسٹیپ اس میں ہے جو کوئی ابھی ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم آ منو بلّہ اللہ پر ایمان لائیں گے واقع اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر طویل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ سکتے واقف موب اللہ جمی تفرح آ گیا واقع اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا جو اللہ کی رسی ہے غزیر خون کی عزیز بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں اس میں تو جو اس سے چمٹ جائے گا فسا یدھ خل ہوں کی تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں وب اور اپنے فضل میں وہ یہ سروتم مستقیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا اسی پچھلے رقوع کی آیت نمبر ایک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو اڑسٹھ اور ایک سو انہتر میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ اور یہاں کا گیا مومن کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر اڑتیس کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم کلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو الگ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ سے بالا ہونے کے ہوگر چندنے کی توحقی کتاب فرمائیں سبحانت اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک وما علينا علینا اللہ البلاغ مبین